إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيجيات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً أبرقه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاتيه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويحفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد صاب قوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدي في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بنا وكل بداة وضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسئت كل الشيء ففأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزباة والذين هم بكالاتنا يؤمنون مهتر صامقين دینی بھائی اور بہنوں نوجوان ساتھیوں پاک کی رعایت ہم نے کہی ہے سور کی جو آج خدبے کا موضوع ہے رحمت اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے بڑی رحمتوں والا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت جو ہے کسی ایک کے ساتھ میں کل شہید پوری کائنات کو اللہ رب العالمین کی رحمتوں نے گھیر رکھا ہے کوئی ایک مخلوق کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالی کی رحمتوں سے محروم ہو و رحمتی واقعی ہماری رحمتیں کائنات کی ساری چیزوں کو ڈھانپ لی ہیں ہر چیز پرچھائی ہوئی ہیں لیکن فساد تو ہر لگی نہ لگتا لیکن خصوصیت کے ساتھ آہ, میری جو مخصوص رحمتیں ہوتی ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کسی ان لوگوں کے لیے ہیں جو لبی نیا جو تقوا اشتہار کرتے ہیں اور اسی طرح کے بعد اتوڑ زکات دیتے ہیں اور ہماری آلات پر ایمان اور یقین رکھا کرتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی مہربانی اور احمدوں کے بارے میں شاخ نمایا وہ اللہ تماہ واہرحمان و رحیم حدیث کے اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نمایا اے ارے اللہ تعالی نے اپنی رحمتوں کو سو حصوں میں تقسیم کیا اور سو حصوں میں اسے تقسیم کرنے کے بعد صرف ایک حصہ اللہ رب العادی نے جب سے کائنات بنائی ہے اسی ایک حصے کو تقسیم کرائے چاروں مخلوقات ہے اللہ رب العالمین اس وقت سے تمام مخلوقات میں اپنے رحمتوں کے سو حصوں میں سے ایک حصہ سے تقسیب کرنا شروع کیا ہے اور قیامت تک اسی سے تقسیم کرتا رہے گا پھر آپ کے ساتھ سمایا اللہ رب العالمین ضمو رحمت کے تو حصوں میں سے ایک حصہ فوری مخلوقات میں تقسیم کرتے ہیں اسی رحمت کا نقل ہے کہ دیکھو ایک جانور بھی اپنے بچے سے مہربان ہوتا ہے और आप मेरी स्थापना कभी जरा देखो एक घोड़ा है अगर उसका बच्चा उसके पैर से नीचे आना चाहता है तो कितने घर के साथ हट करके वो जानवर अपने बच्चे को चाटने लगता है उस मकान पर जा घोड़ों का जानवर का पैर पड़ा हुआ था جی صلاح جیسے سرمایا یہ رہنساہی کام ہے اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں سے ایک حصہ رحمت ہے نین تلا ایک مخلوق دوسرے مخلوقوں کو رہنم کر رہی ہے سارے طرح میں پوشا رسول اللہ ہے حصہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور ساتھ نایا نمان وے حصے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رکھا ہے کہ آمد سے ان ایسے میدان میں جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے لیے اللہ رب حرب العالمی حساب کتاب کرنے لگے گا تو اپنے مور بندوں کے ساتھ نمان ویسک کے ساتھ پیش آئے گا یہ اللہ حرب العالمی کر مہربانی ہوگی حریش چندرا چاہے نگر سامنے ساتھ نا اے ہو اللہ رب اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا کام اللہ نے ایک چٹھی لے پیپر پر لکھا اور اس کے اندر کچھ نہیں لکھا صرف ایک چیز کیا نتی سب خرابی ایسے دوستوں جب آ رہو ہم نے آج بھی سے فیصلہ کر لیا ہے میرا غضب بھی ہے ناراضگی بھی ہے मैं गुस्सा होता हूँ गदमनाश भी होता हूँ और अपने बंदे पर ग्रहण भी करता हूँ लेकिन इस चिट्ठी को लेकर मैंने अर्ष पर अपने बातों में रख लिया है जिसका मौतों है तमारी दोनों सिफर غذب اور رحمت لیکن میری رحمت ہمارے غد پر غالب آ چکی ہے ہمیشہ ہماری رحمت ہمارے غد پر غالب رہے گی اللہ تعالیٰ ہم سب اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر دیکھا ایک عورت اپنے بچے کا ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پیار رہی ہے کبھی دودھ پلای ہے بچہ ساتھی چھوڑ دیتا ہے تو ماں اس کو دودھ مٹھا دیتی ہے صرف دودھ پلاتی ہے جب اس میں پہنچ رہی ہے کہ میرا بچہ دودھ پی ہے جب دیکھا کہ صاحب کام اس عورت کی ماں کی مانتا کو دیکھ رہے ہیں اس عورت اپنے بچے کو دودھ کی جا رہی ہے کتنے پیار کتنی فکر کے ساتھ اور کس طرح اس کا لاگ اور پیار کرتی ہے تو آپ میں تم اس بات کا تصور کر سکتے ہو کہ سامنے اگر آگ چل رہی ہو اور اس عورت پر ہر کو روپیہ دیا جائے اور کہا جائے کہ تم اس بچے کو زمین اس آگ میں ڈال دو چاہے ماں اپنے بچے کو ڈالے گی سارے کہاں جار سونا یہ بالکل ناممکنات میں سن ماں یہ مر اپنے بچے کو آگ میں ڈالے یہ جی بالکل نام تناز میں سے ہے ماں سب کچھ سو سکتی ہے لیکن اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی اللہ ہمارا سن لو لاہو ارخانو دے الگ ہی اللہ کی قسم یہ ماں اپنے بچے پر کتنا محبت کرتی ہے لدا ہو اللہ کی قسم اللہ ارب ایک زیادہ اپنے سنتوں سے محبت کیا کرتا ہے میرے بھائی لہر پورار ساخ کو رحمت بنایا ہے نبی کو رحمت بنایا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث سارے کرام کا ایک والا رسول اللہ ان کافروں نے مجھے بڑا کر رکھا ہے بہت سزا رکھا ہے بہت شانت ہو جائے گی تو دعائے ابھی اللہ علیہم اور کم سے کم ان کا وقتوں پر بٹوا کر دے چل لگتا چل رہا ان کو ہیرا کو برباد کرے اور ہم مسلمانوں کو آرام اور راحت کا سانس لینے کا موقع مل جائے میں بھی خبردار تمہیں مشورہ دے رہے ہو کہ ان کافروں کا نام دے دیں اللہ کے سن انسن اور اللہ تعالی نے ہم کو پوری کائنات کے لیے اپنی رحمت بنا کر کے ہے تو میں ان کے لیے آزاد کا سبق کیسے بن ہمارے نبی ایک رحمت نہیں پوری کائنات کے بارے میں فرمایا ہم کافروں پر بھی پر کافروں کو نامت نہیں بھیجتے کیا اللہ نے رحمت والا بنایا ہے تم براب پوری آپ طرح کے اللہ حرب اللہ عالمی رحمتوں کا تذکرہ کیا ہے اپنے نبی کے بارے میں اللہ حرب العالمین نے قرآن کو مالی مانے قرآن کو تسلیم کرنے والوں کے بارے میں یہاں مسلمان جو ہے یہی آواز ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں میرے بھائی لوگوں ساتھ دیکھ رہا بھی موسیبا کے رحمت کیا ہے گاڑیوں کون سی آمان ہے وہ کون سی لڑکیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمتوں کا دروازہ کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے موسیبا کے رحمت اور رحمتوں کے حاصل کرنی رحمتوں کو بان اور سرائے اور وسائل کیا ہیں ان میں سے چند وسائل ہمارے سامنے ہیں نمبر ایک انسان صالحین بن جائے نئے تو سال بن جائے جہاں انسان اپنے کردار اپنے دستان اپنے عقائد اپنے افراد اپنے اور کہ امانت اور چھوانا اللہ اس کے ذریعے اللہ کا وفادار بندہ بن گیا اللہ نے اس کو اپنا محمد بنایا اور اسے صالحین میں چمار کر لیا اور رب العالمین اپنی محنتوں کا دروازہ اس کے اوپر کھول دیتے ہی اللہ ہم سب کو سار ہی شامل کر لی رن خاص سورت العدیہ کی آئے اللہ رب العالمین العالعالمین نے اپنے محتو کنڈوں کو کچرا کرنے کے بعد آصم فرمانا اے لوگو، یہ میرے محبوب بندے یہ میرے محبوب بندے ہم نے ان اپنی رحمتوں میں سب لیا بہت خوب رحمتینا ہم نے ان کو رحمتوں کو بروادے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کر دیا ہے کیوں انکانوں ان دہم سال اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اندر سارے ہی تو پہلی چیز میرے بھائیوں سرام انسان عمل صالح کر کے اپنے عکال صرف کر کے اپنے ہاتھ اور پیر کر سوار کر کے اگر انسان سارے ہی شمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں اسی لیے تمام اخلاق ابیاں اور پرانے لوگ اتنے رکبرے ہوئے ہیں سست دعا دیجنا بے حما سے کسی اعباد کا سواگ آج فلمنا اللہ مجھے اپنے سب و کرم سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے سوگ اسی لیے بڑے مسلم ہوں وہ آج میری پراگر کیا کریں کہ اللہ ہمارا وہاں کا چھوٹ سال میں کر لیں نمبر دو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں سے مستحق صالحین کے ساتھ ساتھ ہوا کرتے ہیں محسن محسن سنے والا محسرین کس کو کہتی ہے محسوس کا دو مہاراج ایک لیے ہے ہمیشہ نیت ہسنا نیت کرنے والا ہوں نمبر دو محسنین کہا جاتا ہے ہمیشہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سہری مخلوقات کے ساتھ احسان کریں بلائی کریں اس کے دکھ میں درد میں پریشان ہوا کام ہے اس کو کہا جاتا ہے احسان نام بہت سنی میرے بندے میری بخلو کے ساتھ کام کرو کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ کے سگڑوں کا اور اللہ تعالیٰ کی لوگوں اور مہربانی کا ایسا منانے والے جو عوام ہیں ان میں رہ سان ہے آدمی نے ساتھ روانا حما تو اللہ قریب مرد منصری لیکن اللہ کی رحمتیں محسنین کے قریب ہوتی ہیں محسوس کے ساتھ لا کرتی ہیں نمبر تین اللہ تعالہ کی رحمت اللہ کی مہربانیاں اس کے فضل و کرم کے ہم اس طریقے سے پڑھیں گے تیسرا امن قرآن کو سننا قرآن پر غور کرنا اور قرآن پر عمل کرنا اللہ رب العالمی نے فرمایا لیا کور قرآن ہستمے لہو لکی لہ الخم تر امول قرآن جب کہا جائے کان لگا کے سنو گئے سے سنو اس پر دور ف کرو اور اس پر میرن رہو رہو لاہن کو تاکہ اللہ تن کو اپنی رحمتوں کا مستحب بنائے نمبر اللہ ہم اللہ خدا میز کے رحمتوں کا مستحب بننے کے لیے چوسی چیز میرے بھائیو ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھامنا شام ملنا ملنا ہی موبائل اللہ حرف لوگ وہ کر دیتے ہی اللہ کو مضبوطی سے تھام جس کا مطلب ہے تبقل کرنا سوکھ اور ارب وا سے اللہ کی ساتھ کو تبکل کرنے ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتے ہی اس لیے رکل آدمی نے فرمایا اللہ, اللہ, اللہ اس کے لیے کافی ہدارہ کرتا ہے یہ کل متبدلی تھے اس لیے رکول آدمی نے ساتھ رمایا می وسن بخیر جو لوگ اللہ کی سار کو تبکل کیے اللہ پر ایمان رکھے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر مت کو اچھا لیتے ہیں اللہ ان قریب ان کو اپنے قدر و کر اپنی رحمتوں میں داخل کر دے گا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے ان عمارت کو اپنا تو انہار کے لازمی ان کی رحمتوں کو ایسا مستحق بنائے والے ہیں اپن کوامرا شخر اللہ ان کو دیں گے الحمد للہ وبفاسلام اللہ اعباد نبین صفا مادھک نمبر سانس اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحد کرنے کے لیے میرے بھائیوں بہت ہی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات پڑھ تو کے ساتھ ساتھ تو استغفار کریں تو استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر اپنی سوچاہیوں کو یاد کریں اپنی کو اللہ پورا العالمین کے سامنے تعواز کے پار نبی نئے یہ سامنے ساتھ نماتے ہی میں یہ برفان جو کثرت سے کرتے ہیں اللہ ان کی ساری مشکلات کو دور کرتا ہے ساری پریشانیوں کو دور کرتا ہے ہر سندھی کو ہٹل کر کے ارت پورا آدمی اس کی مقصد سے دروازے ایسی جگہ کے پھیل دیتے ہیں جہاں کا تصور نہیں کر سکتا اسی لیے اللہ کے نہیں تصویر لاہ کم ترون تمہارے اوپر طرح طرح کا آزاد طرح طرح کی مصیبتیں طرح طرح کی پریشانیاں اور کشواریاں تمبیاں تمہارے اوپر ہیں آخر سو ایسا نہیں کہتے اللہ اگر تم سے کڑوا کرو استعار کرو رو تو لاہ اللہ رب العالمین تمہارے استفاق اور تعداد کی فرقت سے اپنی رحمتوں کا دروازہ تمہارے اوپر کھول دے گا اللہ رب العالمین العالمی اصاہ امارا بنائے اسی طرح سے نمبر چھوڑ سو راہ کی رحمتوں سے مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کے اللہ تعالیٰ سے دعا گھما دیں اللہ اپنی رحمتوں کا مستحق بنا اللہ اپنی رحمتیں سے نماز دہم اور یہی باد الرحمان کا طریقہ ہے ان لوگوں کا طریقوں میرے بازی یا کون بنا آمن بنا وہ ہرنا وہ انت سراہ کی پڑھتے رہنا چاہیے اب ہمیں سرحنا اور اے اللہ اور ہم سے کچھ لفظی شوی ہو ہمیں بات کر دے اور اپنی رحمتوں کا دنواد ہم پر خوش اللہ ہم مہربان ہوگا اور آپ سب سے بہترین مہربان ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز کی ہمیں توفیق میں فرمائے نمبر چھ سات لا ہو رہے یہ کا میرے ساتھ فرمایا اللہ محبود العالمین کے سہمتوں کا مستحق بننا چاہتا ہے تو پہلے اللہ کی مخلوق پر خود مہربان ہو جائے اللہ کی مخلوق پر مہربان ہو اپنے انسانوں پر اپنے بھائیوں پر جانوروں پر اللہ چار کی مخروخا پر بندہ مہربان ہو جائے تو اللہ رب رسوال یقینت اس کے اوپر مہربان سہمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں اسی لیے اللہ رسو شاخ ہمارا اولہ قنون اب ہمان اے اللہ کی مخروف پر رہم کرنے والے جو بندے ہوتے ہیں اللہ ان پر مہربان ہوا کرتا ہے ہم یہ سارے کو تم اللہ کی ساتھ پر مہربان ہو جاؤ اللہ ہمارے پورے پر مہربان ہو جائیں تو بہت بڑا عمل یہ ہے کہ رحمت کا کہ آدمی اپنی سانس سے لوڑوں پر مہربان ہو اللہ کی مخلوق پر اللہ کے بندوں پر اللہ کے ہر چھوٹی بھائی مخلوق کے ساتھ مہربان ہو اور خاص طور سے میرے بھائیوں ہند کی ذرا یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی تو سے فرمائے جن پر دو پر جن پر مہربان ہونا ہے ان میں سب سے پہلے واہ اکبر سب سے پہلے جن پر ہم مہربان بن جائیں جن کے ساتھ مہربانی کریں جس سے ہم مشکلات کے کام آئیں تو ہمارے ماں باپ دعا کر دیں سب سے پہلے پوری کائنات میں اگر اس زمین سے بچنے والے اللہ کی مخلوقات میں ہمارے رحمت کے ہماری مہربانی کے ہمارے اپنے دس کے بھلائی کے مستحق ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہیں اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمتوں میں بنوانا ہم پر کھلے پہلے اپنے ماں باپ اور مہربان ہونے ساتھ رماتے ہیں وہ خدمت رہوں گا تیرا دلی میں نہ رقت ہونا کمار پڑنا سکیا ایسے دیکھ اگر بوڑھے کا کبھی کھڑکی دے کے کبھی ساتھ دے کبھی ان کے ایتحاسک کی وجہ سے کوئی سمان دعا کر جائیں تو اس کا جواب میں دینا بلکہ وقت میں رہوں گا جناح دلی میں نہ اپنی رحمت اپنی شخص اپنی محبت اپنی مہربانی اور اپنے سان کو اپنے ماں باپ کو صاف کر پکڑ دے اور ساتھ ہی دعا دے کر اور اب پھر ہم ہونا سوار نمبر دو میرے ریس کے بعد خراب اولاد اولاد سرابتدار رشتے دار ان اوپر مہربانی کرنا جنگ ہے سس کام سر مسلم کہہ دامرے ساتھ سمایا اے لوگ آرم جنگ سے سرا تھا تین قسم بندے ہیں جو دیوار صاف کتاب سے خبر سے اور قبل سے چار کتاب کے اور تینوں سیدھے جنگ میں چلے جائیں گے اللہ رب العالمین ہم تمام ساتھیوں کو ان تین خوش نصیبوں میں شامل کر لیں نمبر ایک آگے ساتھ ہمیں دو سو اپنے ساتھ سے اپنی رعایا کا ساتھ دے کے ایسے رکھنے والا حاق اور بادشاہ یہ ایسا ہے جس نے پورے ملک کی خدمت کیا پوری رعایا کے ساتھ احسان کیا اور ہر ایک کو دکھ کا بتا رکھا اس بادشاہ کو اور امیر کو حاکم کو ہمارے سنگے دھار کو اللہ تعالیٰ اور ہم اس کو سنت میں داخل کر دیتے ہیں نمبر تیس اخیم سن موٹا زو آیا اللہ اکبر وہ غریب ہے آبازانہ ہے ہر سے ہے لیکن عصیف اور متاثر ہے کبھی بچوں کو بہانا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیس نہیں مانتا ہاتھ نہیں پھیلاتا عصیف ہے متاثر ہے باپ جامن ہے سوار کرنے سے بچہ ہے اور اپنے اہلیہ اور بچوں سے پورانے پنانے کے لیے محنت اور مزدوری کیا کرتا ہے یہ انسان جو کشیل اراد ہے اپنے بچوں کے لیے نماز کے ساتھ اپنے بچوں کے محنت کرتا ہے اور ان کی صحیح تعلیم میں تربیت کرتا ہے کلاسا کھلاتا ہے اور آپ کو بنا کر کے بیس معاملے کا ذریعہ نہیں بناتا اللہ اس بندے کو بھی حساب کتاب جنت میں داخل کرے گا نمبر تیس ورن غیر رحیم رسیق ان کنڈ لیکن ہوا وہ مسلم نوکما پہ آپ نے تیسرا وہ بندہ ہے جو آدمی ہے مرم دل ہے رہ کرنے والا ہے مہربان ہے صاف کرنے والا ہے لیکن بھی کاروبار اپنے سارے رشتے داروں اور سارے مسلمانوں کے ساتھ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اپنے کراچاروں کے ساتھ قریب کا رشتے دار ہوگا دونوں کا مسلمان ہر مسلمان کے ساتھ جو سات مہربانی کرتا ہے اور ان کے لیے رحمت بنتا ہے اللہ رب العالمین ایک اس کے اور رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں اسی طرح کہ اللہ میں اس کو چاہیے اس کو چاہیے سہن لے کہ وہ مہربان ہو اپنے سے پسنے والے کردہ کے اوپر اللہ راہ رحمتہ وہ علما چل چاہیے کہ اپنے یہاں پڑھنے والے طلبا کے, کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ تعلقین کے ساتھ مہربان ہونا کون سرو ہوا نے بچوں کے پڑھنے پہ ہر ایک دار بنایا ہے اور سرحیتی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے یہاں پڑھنے والوں پر وہ مہربان ہو اور اسی طرح سے میری اہم ہے کو چاہیے مریضوں کے ساتھ مہربان ہو ساتھ مدیر ہر مدیر کو چاہیے ہر ذمے دار کو چاہیے ہر مہربان ہو یہاں تک اپنے کسٹمر کے ساتھ مہربان ہو یہ اس کا کمال ہے رہے گا اب اللہ ہو بس بخاری ہے مسلم کی روایت رہے گا ابن اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ جب بیچتا ہے تو خریدنے والے پر ہم کرتا ہے جب بیٹا ہے تو مہربانی کرتا ہے ہمیشہ مہربان ہوا کرتا ہے اس کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں اسی طرح سے اللہ الگ مخلوق جانوروں پر بھی مہربان ہونا ضروری ہے لمجہ ساتھ بناتے ہیں ایک انڈا کرا جا رہا ہے گرمی کا موسم ہے چلتے چلتے تھک گیا ہے کیا لگی ہوئی ہے ساتھ میں پانی نہیں ہے رات کے لوگ نظر آ گیا پانی نکالا اور اس نے چی لیا ہو گیا اللہ کو اللہ تمہیں میں آ سکی تھی پانی نہیں مل رہا تھا جہاں آتا تھا پانی کے ندھان ہو گیا جب میرے ساتھ سما کے دو پانی کی کر کے جا رہا تھا اچانک دیکھا ایک کتاب دیکھے بڑا پیاسا ہے بہت پریشان ہے پاس اکڑا کی زمین پر ڈب جاتے ہیں مشتی جب جیلی ہو جاتی ہے جب کتاس سمجھانے کے لیے جڑانے کے لیے جیلی باپ رہا ہے اس بندے میں دیکھا واشنگ نے دیکھا کہ ہم ہمارے مر رہے تھے ہمیں اللہ نے کورے میں سے پانی لینے کا پرچر گرایا ہماری جان بچے تو کتا لیکن ہے اللہ کی محدود ہے جانواجا ہے کیا اس کے اندر اس کی صلاحیت نہیں کہ کر کر کے پانی پیے اللہ کے نسا شرماتے ہیں بندے میں پانی کو پیچانا اپنے موڑے سے اور کتے کا کتا چاہتا تھا پانی پیار پاتا رہا یہاں تک تیراک چلا گیا ساتھ مار اس نے پانی کیا تو اس کا نتیجہ کھانا ملا روح نہیں آس میں اس نے کتے پر مہربانی کینڈا کتے کو پانی پلایا اردان نے اس کے اس رحیم کو قبول کیا اور اپنی رحمتوں کا دروازہ کھولا اور کہا بھنڈے سی بھر تھی کتنا گنا پیا جس کتے پر نے مہربانی کی اس مہربانی کے بعد سے ہم نے میرے سی بھر کے گناوں کے بعد کیا تو ہم نے کہا یار یار سورنگا وہ ہندو نا لو ہے ارے کتے بندی یہ چوہے ان کو پانی پلانے پر دے اتنا سہر کہا اب وہ سو آسان ہو گیا چلو ٹھیک کر دیں ہر وہ جانور جس کے دل جی ہے پانی کی بیا کرتی ہے اس کے پانی پلانے سلانے اس کے ساتھ احسان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہی اگلے سوال رکھا ہے اللہ ہم سب کو رحبی احمدوں کا مستحق بنائے لیکن ضروری ہے اللہ کی احمدوں کا مستحق بننے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربان ہو جائیں اللہ سب کو ملکی بائے امران عالم ہمیں جو بیمار ہے پریشانی کو دور کر دے جو نکلوں کو ان کے قرض کو ادا کرا دے امر عالم جو بھوڑے بچے ہیں ان کو حفاظت ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں سے رئی سدونا شیخ خلیفہ ان کے آمان اور اللہ ہر بڑا مصیبت سے بچائے ان کے اچھے کام لے اگر کام سے جس میں آپ کی ناراضگی ہو اللہ ان کے کو دے سعودی عرب کے ساتھوں کا سر کچھ تیار ہے اور نصب ہو رہی ہے اللہ رتپور آرام کو شہادت کو برانتی فلارانی کی شہر میں رہتی شارکھا وہاں سے سلطان اللہ رہتے وسیح سے اللہ تعالی رکھا اللہ اللہ تعالی ان سے وہی کام لے ہزار سے بھائی کانپڑے جس میں آپ کی ردا امت کی بھنا سو ان کی خیر ہے اللہ رب العظیم ہر ایک خان سے ان لوگوں کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی نادازی آپ کا درام اور منت کا نقصان ہے یہاں جہاں دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملک کو امر امان کا گہوانہ بنا دے جہاں مسلمان اکلیت بھی ہے اللہ ان کے جان ان کے مال ان کی عزت عبت حفاظت فرمان اللہ عموما يا ايها الذين امنوا الله وطيعوا الله ارهبكم الله ان الله يأمر بالعدل والتقى طيبوا الى الفرقه فادعوا الى الصلاه والمنكر والبد دعوكم لعلكم تذكرون فذكر الله اكبر ودعوا يستقبلكم ولا ذكر الله تعالى اكبر